وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ تلفحو هم النار وهم <تصفيق> قل ربی کہہ دیجیے کہ رب اگر تو مجھے دکھاتا ہے مایو ادون اس کا جو یو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ربی یا رب میرے فلاں تجالنی پسنا مجھے بنا دینا کر دینا فل قوم ظالم قوم کے ساتھ و اِن اعلیٰ انورکا مانا عید مَا ہم لقاد رون اللہ ہے و انّا اور بے شک ہم اعلیٰ اس پر انوریقہ کے آپ کو دکھائیں معن عید ہم جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں لقادرون اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں یعنی ہماری پوری قدرت طاقت ہے کہ ہم جس آداب کا ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ آداب آپ کو دکھائیں ادفا ابلتی ہی احسن آپ اتفا باللتی آپ روکو اور ہٹاؤ بلتی ہی احسن اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو سکتا ہے ان کیا ان کی عداوت دشمنی کا مقابلہ اچھے طریقے سے کرو نیکی احسان کے ساتھ کرو نہ و بیمایوسون ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں بما یصفون جو یہ باتیں بناتے ہیں جو, جو یہ باتیں کرتے ہیں <coughs> بقرب آودی کا منہا مزاتین اور کہہ دے کہہ دو کہ اے میرے رب اعودبی کا میں پناہ لیتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری من مزات یوقین شیطان کے وسوسوں سے شیطان کے اکسار سے شیطانوں کے اکسار سے بآودبی کا اور پناہ میں آتا ہوں تیری رب امر رب عہد رون کہ وہ میرے پاس آئیں یا یعنی کہ وہ حاضر ہوں حتیٰ جد موت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے ان کافروں میں سے قال رب بر تو کہتا اے میرے رب مجھے لوٹا دے لال عمل السوارح لالی تاکہ میں عامل السوار نیک نے کر کے آؤں فیم رکھ تمہیں جو چھوڑ چکا کلّہ ہرگز نہیں انہا کری یہ صرف ایک بات ہے ہوا قا جو وہ کہے گا امی وڑام برزخ اور ان کے آگے یا ان کے یعنی کہ اس کے بعد جو ہے ورا کے معنی آگے بھی پیچھے بھی دونوں معنی آتے ہیں یعنی ان کے آگے ایک برزخ ہے ایک وہ عالم ہے کہ جو قبر اور آخط کے درمیان کا ہے یہ یعنی موت اور آخط کے درمیان قبر کا عالم ہے برزخ اور برزخ کے معنی پردہ رکاوٹ الہیوں میں یہ کب تک جب تک ان کو اس دن تک جب ان کو اٹھایا جائے گا فعد انوفافِ سور بس جب پھونکا جائے گا سور میں فلاں انصا بین پس کوئی حسب و نصب نہ رہیں گے ان کے درمیان یہ عماء دن اس دن یا اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے سوال کرے گا پمن فقولت موازن بس جس کے بھاری ہو گئے اس کے میزان اس کے ترازو ف اولا اکہوم پس یہی ہیں جو فلاح پانے والے کامیابی پانے والے ہیں امن خفت موازین اور جس کے میزان ہلکے ہو گئے فولا اِک لدین خصر پس ہوں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو فی جہنم خالدون جو ہمیشہ کے لیے میں رہنے والے ہیں تل فخ النار تلفح گی وجوہ ان کے چہروں کو انار آگ بہوم فی کالی خون اور وہ ہوں گے اس میں کالی خون یعنی ان کی چمڑیاں جری ہوئی اور ان کے چہرے جو ہے بد شکل بنے ہوئے آیت نمبر ترانوے سے ایک سو چار تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے المات قرب اما ترین مایو اادون امن رب اما اگر تو ترین مجھے دکھاتا ہے مایو اادون اس آداب کو جو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے رب فلاج علن فل قوم اضوالمین تو امر رب اگر وہ آداب آتا ہے تو مجھے پھر اس ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے رسول کے نیب صور اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہر امتی کو آپ کے ہارومتی کو یہ دعا سکھائی کس چیز کی کہ ظالموں کافروں کے شرک اور ظلم کی وجہ سے کفر کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آداب آتا ہے اور کسی کے آنکھوں کے سامنے کسی کے ہوتے ہوئے یہ آداب اللہ کا نادر ہوتا ہے تو اللہ سے اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں میں ان کافروں کے ساتھ یعنی اس اپنے بندے کو ہلاک نہ کریں تو یہ دعا سکھائی کافروں سے کافروں کے اوپر آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے اور کافروں سے الگ تھلک رہنے کے لیے اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السّلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ جب تک ان کافروں کے درمیان ہو تو اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا اور ماکان اللّہ علیہ اذیب ہوں <فِيهِم> کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہو آپ اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا لیکن ان کے کفر بيمانیوں ان كے ہٹدرمیوں اور اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کو جھٹلانے کے ان کے انداز اس انتہا کو جب پہنچ گئے تو یہاں پر اللّہ نبی علیہ السلام یعنی کہ اس خطرے کے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یعنی اس کفر بیمانی کی وجہ سے کسی وقت بھی کو عذاب آ سکتا ہے تو اس وقت یعنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ یہ دعا, دعا سکھاتا ہے کل کہہ دیجئے رب امر رب اماتری یعنی کہ اگر تو مجھے دکھاتا ہے ما عادون وہ عذاب جن کے بعد جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ربی فلاطی الظالمین تو امر رب پھر مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا یعنی جس طرح ان کی ہلاکت ہو اور جس طرح سے یہ ان کی تباہی ہو یہ یعنی جن فتنوں میں اور گمراہیوں میں شکار ہوں تو مجھے پھر ان کے ساتھ نہ کرنا مجھے ان سے بچا لینا اور نبی کو صلی اللہ السلام کی اس لیے دعاؤں میں سے مختلف طرح کے دعائیں ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے کافروں ظالموں کے جو ان کے خطرناک ان کے حوالہ کے انجام ہیں ان سے بچنے کے لیے اسی میں آپ کی دعا و ادارت طبی قوم انفطنتاً فتوف فنی غیر کا کہ اگر تو کسی قوم سے کوئی آزمیش چاہتا ہے ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے ان کو کسی آداب ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے فتوف فانی مفتون تو ان کی ہلاکت سے ان کے فتنوں سے پہلے ہی مجھے فوت کر رہے مجھے اٹھا لے تاکہ میں ان فتنوں کا ان گمراہیوں کا ان گمراہیوں کے نتیجے میں جو ہلاکت اور تباہی ہے اس کا شکار نہ ہوں اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے نیک لوگوں کی رہی ہے صحابہ اکرام اور ان کے بعد بھی حتیٰ تابعینوں تابع تابع کی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں جب مختلف طرح کے فتنوں کا شکار ہوئے مختلف طرح کے یعنی کہ لوگوں کی طرف سے عتیتیں اس طرح کے چینے اس وقت پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کے فتنوں سے مجھے بچا لے اور ان سے مجھے الگ کر دے اور جس روایت روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی فوت ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے کیونکہ ان موت جو ہے وہ کوئی شک نہیں کہ دنیا سے جانا زندگی کا ختم ہو جانا لیکن اس موت کے نسبت جو فتنے ہیں آزمائشیں ہیں گمراہیاں ہیں اور جن گمراہیوں کی وجہ سے انسان اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد ہو سکتی ہو وہ اس موت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہیں زیادہ اس موت سے کہیں زیادہ ان کے نتائج جو ہے وہ یعنی خطرناک ہیں اس لیے کسی انسان کا ان فتنوں سے بچ کر اس سے پہلے فوت ہو جانا ان فتنوں کے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو <قصدق> <يَا> ربی فلاط عالمی فی القو میں اے رب مجھے نہ کرنا اس ظالم قوم میں یا ان کے ظلم کے نتیجے میں جو ان کے اوپر ہلاکت تباہی آئے اور جن فتنوں کا شکار ہوں تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مکہ سے نکال کر مکہ والوں کے قریش کے کافروں کے ان کی گمراہیوں سے نکال دیا اور جن ہلاکتوں اور آدابوں سے ان کو دوچار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا لیا اس لیے آپ سرسمجھ ہیز کر کے مدینہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مکہ میں مختلف طرح کی آفتیں اور آداب آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں قید سالی تھی جنگیں اور بد امنی تھی اور طرح طرح کے ان کے اوپر جو اس طرح کی آفتیں پڑی ان کے کفر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہے آتا ہے بنا اعلیٰ انوریہ کا انا اور بے شک ہم اعلیٰ انوریہ کا اس پر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے معنی دوں تو ہم انوریا کا آپ کو دکھانے پر یعنی آپ کو دکھانے پر جو ان سے وعدہ کرتے ہیں لقادرون پوری طرح قدرت رکھتے ہیں پوری طرح ہمارا اختیار اور طاقت ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے اوپر آداب اور ہلاکت لائیں لیکن جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس امت کے حوالے سے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو پہلی امتوں کے طرح عذابوں سے ہلاک نہیں کرے گا بلکہ اس امت کے کافروں کا منافقوں کا عذاب کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا قتل ہونا مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا قتل ہونا کہ جس میں مسلمان کے دل کی تشفی بھی ہو اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو اور ساتھ ان کافروں کو بھی اس کو ان کو بھی ان, کو ان کی سزا ملے جبکہ صاحب کا قوم کو اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرتا تھا اس سے مات تعالیٰ کہ اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں جن کا ہم جس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے جس عذاب کا جس ہلاکت کا اللہ اس پر پوری طرح ہماری قدرت طاقت ہے لیکن چونکہ ہم یعنی کہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس امت اس امت کے کافر و منافقوں کی ہلاکت اللہ کے بندوں کے ہاتھوں ہوگی تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز پورا کرنا چاہے گا لیکن اس سے جو زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ کیا ہے ماتع عابل لطی احسن بجائے ان کی ہلاکت کے بجائے ان سے دشمنیاں اور مخالفتوں کے بلکہ آپ ان سے ایسا معاملہ کرو ایسا رویہ رکھو کہ جس سے یہ مخالفتیں ختم ہوں دشمنیاں ختم ہوں اور یہی لوگ آپ کے ساتھی بن جائیں تو اس سے عبل لطیحی احسن کہ آپ اضفا باللتی احسن اس ان کی برائیوں کو ان کی زیادتیوں کو ظلم کو اور ان کے جرائم کو اس کا مقابلہ کرو بحسن بلتی احسن اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو سکتا ہو وہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں یعنی ان کی گالی گروج کا جواب ان کے لیے دعاؤں کے ساتھ ان کے لیے خیر کی باتوں کے ساتھ ان کے ظلم زیاتیوں کا جواب ان کے ساتھ احسانات اور نیکیوں کے ساتھ اور ان کی قطع رحمیوں کا جواب ان کے ساتھ سنا رحمی کے ساتھ تو یہ ہے جو احسن طریقہ ہے اور اس لیے دوسری یاد میں کیا فرمایا ادفا بلطی آسن فاَََََََ بہ نكو بہ نُدا وطن كا النّں علين کہ کسی کی كى مخالفت کو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے انداز سے اس کا جواب دو اس کو روکو یعنی اس کی ظلم کا زیادتی کا اس کی ان چیزوں کا جواب جو ہے نیکی احسان کے ساتھ دو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا فعد الزیح بہ نہ کو بہ نََ اداوا <وَلِيٌحَمِيمٌ> کہ جس کی اور تمہارے درمیان بڑی دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا تو یہ اللہ نے طریقہ دیا کہ بجائے ان کافروں کی ہلاکتوں کے ہلاک ہو کے جہنم کو جائیں گے اور ان کے لیے کو خیر نہ ہوگی لیکن اس کی نسبت بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو ان کی ظلم و زیادتیوں کا جواب اچھے طریقے سے دو احسان نیکی کے ساتھ دو تاکہ یہ لوگ آپ کے ساتھی بن جائیں ان کی بھی آخرت سمر جائے اور آپ کے لیے آپ کے لیے بھی دست و بازو بن کر اسلام کے غلبے کا کام کر سکیں تو اور نبی اکملہ السلام کا یہی انداز رہا اس لیے آپ نے کبھی بھی کافروں کی ہلاکت کی عام ہلاکت کی دعانا کی اگر دعا کی تو یعنی مخصوص طور پر بعض کافروں کی جن کا ظلم زیادتی ہے جن کا شر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا تو وہ اسی لیے کہ یعنی عام ہلاکت میں ہلاک ہو کے جہنم کو چلے جائیں گے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن اگر بچ جاتے ہیں تو اگر اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے کم از کم ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلیں جو ہدایت پانے والے ہوں میں ادفاعب اللہ طی آسن ان کی برائیوں کو ان کے ظلم زیاتیوں کو جو ہے روکو ان کو ان کا مقابلہ کرو بلِّ آسن اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر طریقے سے اور یہ وہ تعلیم ہے یہ وہ تربیت ہے جو اللہ کے ربی صلی اللہ نے امت کے لیے چھوڑی ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم دشمنوں کا مقابلہ بھی ان کے معاملے میں بھی بجائے ان کی ہلاکتوں کے دعائیں کرنے کے بجائے ان کو ہلاک کر کرنے کے بلکہ اصل جو ہے ان کو کوشش کی جائے کہ اللہ کے دین کی طرف لانے چلانے کی اس کے بعد ماحم علم ما ہم بہتر جانتے ہیں بیما یو جو یہ باتیں کرتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرک اور کفر اور جو یہ چیزیں کرتے ہیں اور خود آپ وسلم کے حوالے سے جو طرح طرح کی بازی کرتے ہیں اللہ ماتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح بہتر جانتے ہیں اس جملے کی مناسبت اس میں بھی ایک طرف تو آپ وسلم کو صدی دینا کہ آپ ان سے انتقام لینے کے بجائے ان کے معاملات تو اللہ پر چھوڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کی ہر چیز کو اور بہتر جاننے کے اندر دوسرا معنی جو ہے وہ کافروں سے انتقام کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لینے کا انتقام لے لے گا آپ کو ان سے بدلہ لینے کے انتقام لینے کی ضرورت نہیں تو اسے معنی عالماء ہم بہتر اچھی طرح جانتے ہیں جو یہ باتیں کرتے بناتے ہیں وقرب آودے کا من مزاد شیقین جب یہ فرمایا کہ ہم چاہیں تو کافروں کے اوپر آنے والے عذاب کو ہلاکتوں کو آپ کے سامنے دکھا سکتے ہیں اور یہ سارا کرنے کروانے والا کون ہے گمراہی اور یہ ساری چیزیں ہلاکتے لانے والا کون ہے شیطان ہے اس لیے اس شیطان سے اپنا مانگنے کا حکم دیا بقرب اور کہو کہ امرب اعود کا میں پناہ لیتا ہوں تیری مینہام شیطانوں کے وسوسوں سے شیطانوں کی اکساہٹوں سے شیطانوں کے یعنی کہ ان کی اکساہٹ جس سے انسان غیر غضب میں آ کر کافر کے خلاف دشمن کے خلاف کھڑا ہو اور انتقام کے جذبے سے جو ہے <coughs> یعنی کہ کوئی کارروائی کر لے تو اس سے یہ چونکہ سارا شیطان کا کام ہے تو اس لیے سات یہ تعلیم دی گئی بقر الربی آودی کا مینہ مزاد شیعطین کہہ دیے کہ, دیئے کہ اے رب میرے میں پناہ جتن... تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اس کی اقساحتوں سے باودی کا رب یہ بلکہ اس بات کے سے بھی پناہ لیتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں یعنی ان کا میرے پاس آنا مجھ سے قریب ہونا بھی نہ ہو بلکہ ان کو مجھ سے دور رکھ اور اسی لیے نبی کو صلی اللہ وسلم کہ مختلف جو آپ کے اذکار ہیں مختلف آپ کی دعائیں ہیں ان میں اس چیز کا بیان آتا ہے کہ شیطانوں سے پناہ مانگنا شیطانوں کے مختلف طرح کے ہتھ سے ان کے جالوں سے بچنے کی دعا کرنا انہیں دعاؤں میں سے جو ابو دودھ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اکثر یہ دعا ہوتی ہے اللہ اعوذ اعودی کا من الحرم کہ میں تو سے پناہ مانگتا ہوں بہت زیادہ بڑھاپے کی وہ آؤدی کا من الحدمی و من الغرق اور کسی دیوار کے کسی غرق ہو کے یعنی کہ مر جانا اس چیز سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں وہ آؤودی کا من انخ... تخبتا الشیطان خصوصاً اس جملے کے حوالے سے کہ میں پناہ میں آتا ہوں پناہ لیتا ہوں تیری کہ مجھے شیطان جو ہے بنائے یعنی شیطان میرے اوپر مسلط ہو جائے اور شیطان مسلط ہو کر جو ہے وہ اپنے رستے پر چلا دے اسی طرح دوسری حدیث امام امام احمد نے وید کی ہے کہ رسول و صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ کلمہ سکھاتے کانو الّلم کریماتََََََََََََ ك قورن نعو من الفضا کہ خصوص رات کے وقت اگر آدمی سویا ہوا ہے یا رات کے وقت اس کو برے خواب آتے ہیں یا بری کوئی چیز دیکھتا ہے تو اللہ کے ربی صلام ان کو یہ کلمات سکھاتے کہ وہ اس وقت یہ کریمات پڑا کرے وہ کیا ہے بسم اللہ آؤد ب کریمات اللہ من غذب ہی وقاب ہی و من شر اعباد ہی کہ اللہ کے مکمل کلمات جو ہیں ان کے واسطے سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غذب کی اس کے اقاب کی اور من شر اعباد ہی اس کی جو مخلوقات اس کے بندوں کے شر سے اور منہ مذاتِ شاطین میں عدروب اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس چیز سے کہ شیطان آئیں حاضر ہوں اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا دعا پڑھ کے داخل ہونے کا حکم دیا کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھنے کا حکم دیا بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا اور برتنوں کو ڈھکنے کا دروازوں کو بند کرنے کا رات کو حکم دیا یہ سارا کچھ کس لیے کہ بآودوبی کا ربد رون شیطانوں سے بچنے کے لیے شیطانوں کے حاضر ہونے کے لیے سے اور شیطانوں سے مراد رونی کے ابریس بذات خود ہو جو بھی جن ہیں فاسق و فاجر کافر جن ہیں وہ سبھی شیطان ہیں تو ان کا گھر میں آنا ان کا کسی کے ساتھ رہنا ٹھہرنا کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں اس کے اندر اس کے لیے شر ہی شر ہے اس لیے یہ ساری تعلیمات اسی وجہ سے کہا کے, کے آدمی شیطانوں سے الگ رہے شیطانوں سے دور رہے کیونکہ شیطان ساتھ ہوگا گھر میں ہے یا کسی بھی جگہ پر تو وہ ہمیشہ انسان کو یعنی برائی پر اکسائے گا اور اس کی اذیت اس کی اذیت کا باعث ہوگا تو وہ میں بکربی آود کمی احمدات اور کہو کہ اے میں رب میں پناہ میں آتا ہوں یہ تو پناہ لیتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اس کی اکساٹوں سے کہ جسے انسان یعنی کہ غلط قدم اٹھاتا ہے غلط غضب میں آتا ہے وہ آود بھی کر بے اور اس چیز سے پناہ لیتا ہوں اس چیز پناہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں یا میرے پاس آئیں اور اس میں اس بات کی تعلیم ہے اس بات میں اس چیز میں اس بات کی تعلیم کہ اصل یہ ہے کہ آدمی شیطان سے اور شیطانی لوگوں سے دور رہے جس میں بری محفلوں سے بھی دور رہنے کا اشارہ ہے کیونکہ بری محفلیں بھی کیا ہیں وہ بھی شیطانی چیز لوگ ہیں وہ ج... یعنی کہ جنوں کے میں سے بجائے وہ شیطانوں میں سے وہ انسانوں میں سے شیطان ہیں تو اس میں بری محفلوں سے بھی دور رہنے کا اشارہ با بیک رب عرون حت تا احد موت و قالع رب برج یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے قال رب برجن کہ اے رب میرے مجھے لوٹا دے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ میں کافروں کا ذکر کیا کافروں کے کی ہر درمیوں کا ان کے آخرت کا انکار کا انجینوں کا تو اللہ آتا ہے کہ یہ کافر اپنی اسی کفر بےمانی پر بزد رہتے ہیں مصر رہتے ہیں کب تک کہ جب تک یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کال رب برج کہ ایرب مجھے لوٹا دے لامل والنفیمہ درخت تاکہ میں وہ نیک عمل کر کے آؤں جو میں چھوڑ کر آیا چھوڑے تھے تو کیا یہ مرتے ہوئے کہتا ہے یا مرنے کے بعد کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور بعض اوقات کوئی مرتے ہوئے بھی مرتے ہوئے بھی زندگی طلب کرتا ہے کہ کاش کے اور زندگی مل جائے لیکن اصل جو ہے مرنے کے بعد کیونکہ مرنے کے بعد انسان موت جو ہے وہ آخرت کا گیٹ وے ہے کہ جس سے انسان کو آخرت کے سارے حقائق اس کے آنکھوں کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں فکشف نا ان کاق فبا سر و کلی و مہدید جیسے رسول القاب میں کہ آج ہم نے تیری آنکھوں کے سارے پردے ہٹا دیے ہیں وہ پردے جو چڑھے ہوئے تھے غفلت کے مادہ پرستی کے دنیا داری کے دنیا کے عیش و عشرت کے جن پردوں کی پیچھے انسان کو آخرت نظر ہی آتی تھی اور نہ دیکھنے کی توفیق ہوتی تھی مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے پردرش ختم ہو جاتے ہیں چھٹ جاتے ہیں اور انسان کو پھر ہر چیز کھلی صاف نظر آتی ہے کہ آگے کیا ہے قبر میں جانے کے ساتھ ہی بلکہ قبر سے پہلے ہی مرتے ہوئے ہی اس کو موت اس کو جا نکالتے ہوئے فرشتے جب اس کو جہنم کی وائدیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے غصے کی وعدے سناتے ہیں اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور میرا انجام کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد اخصوصاً جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو مزید اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو کہنے کا مقصد تو یہ اس کی کافر کی تمنا منافق فاجر کی تمنا مرنے کے بعد ہوتی ہے کہتا ہے کہ کالا ربرجی اے رب مجھے لوٹا دے لامل صحن کس لیے لوٹا دے کہ کو کام رہ گئے تھے دنیا کے جو کر کے آؤں کوئی بزنس باقی رہ گئے تھے جو مکمل کرنے والے ہیں کہتے ہیں لِ عامل صالحن اب پتہ چلا ہے کہ اصل کچھ اور کرنا تھا دنیا کے اندر اور وہ کیا تھا عمل صالح تھا وہ نیک عمل تھا کہ جو چھوڑ کر آیا لالعامل الصالحن فیما طرفت کہ جو نیک عمل چھوڑ کر آیا ہوں دنیا داری میں دنیا کی مستیوں میں پڑھ کر تاکہ میں وہ, وہ کر سکوں اور اس چیز کو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کو پر اللہ نے بیان فرمایا ہے بہت سی جگہ جس میں اللہ تلمات و عندر یوم عندر اناس یوم آتی ملا آداب یعنی صورت ابراہیم کے آخری آیات کہ ان کو ڈراؤ اس دن سے کہ جب ان پر آداب آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم تو سمجھتے تھے کہ تمہارے یہ نیم تھے تمہاری یہ دنیا کی جاہو حجمت کبھی ختم نہ ہوگی اس وقت تمنا کریں گے دوسری آیت میں کہ یومایاتی تعویل ہو یقول لذین من قبل جس دن قیامت کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی تو انہوں نے قیامت کو بلایا ہو گیا کیا کہیں گے قداط رسول رب ناب الحق کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے فہ النہ بنشفا تو کہ حق ہے, ہے کو ہماری سفارش کرنے والا فیش فعولنا جو ہماری سفارش کرے اون رد اون رد الفعام الغ النا عمل یہ ہمیں پلٹایا جائے دنیا میں لوٹایا جائے تو ان بد امنیوں کے علاوہ کو اور اچھے نیک عمل کر کے آئے سور سیدا نے کیا فرمایا بولے ترا ادھر مجرمون سور ہم کاش کہ سور اوسیم آئندہ رب ہیم کاش کے دیکھو تو مجرموں کو کہ جب اپنے رب کے یہاں اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے ربا نا ابسر نہ وسمۂ نہ فرج انا نا عمل صوالحہ اور کہیں گے کہ رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا ہر چیز اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لی فرجانا عمل سوالحہ تو ہمیں لوٹا دے کیا ہم کو نیک عمل کر کے آئیں ان ناموقن اب ہمیں یقین ہو گیا اور اس طرح کی آیات جو اللہ نے قرآن کری میں یعنی کہ کئی جگہوں پر بیان کی ہے تو یہاں پر بھی حتیٰ راجا عہدہ موت تو کافر بےمان ظالب فاصق و فاجر اپنی بئیمانی میں اسی پر مصر رہتا ہے حتیٰ کہ جب موت آتی ہے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت کہتا ہے قال رب برجن اے رب مجھے لوٹا دے لا عم الصالحن تاکہ میں نیکمل کر کے آؤں پھر ماتا تو میں جو, جو, جو چھوڑے تھے جو نہیں کیے تھے اللہ مات کل لا ہرگز نہیں یہ ہرگز نہیں کیا مانی کہ یا تو لوٹنے کا یہ مطالبہ پورا ہونا ہرگز نہیں ہے ناممکن ہے کہ ہرگز نہیں یعنی کہ ناممکن ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو کہ کیونکہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا اس کے لوٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں یہ کلّہ کے معنی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نیک قبل کر کے آئیں یہ جھوٹ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں یعنی تم نیک نیکمل ہی کرو گے تم وہی بدماشی بدکاری کرو گے جس طرح کہ دوسری آتما بلو رد المان ہو انہوں کہ اگر ہم ان کو پلٹا بھی دیں دنیا میں لوٹا بھی دیں تب بھی انہی نافرمانیوں انہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ نافرمانیوں کی طرف لوٹ کر لوٹ, لوٹیں گے اور وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے تو اس لیے کلّہ کا لفظ جو ہے دونوں چیزوں سے متعلقہ ہو سکتا ہے یا یعنی تو کلّہ کے معنی لوٹنے کا یہ مطالبہ ناممکن ہے اس کو پورا ہونا یا پھر کلّہ کے معنی کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم لوٹ کر کو نیک عمل کر کے آئیں یہ چیز ناممکن ہے بلکہ تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے انہا کریم تن ہوا کا علحا ہاں یہ وہ ایک بات ہے جو وہ کہے گا اس لیے کلّہ کے بعد یہ فرمایا کہ صرف یہ تمہاری باتیں ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں پیچھے یا صرف تمہاری تمنا ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے یا تیسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا انہاری متنوع کا الہا کہ یہ وہ ایسی بات ہے کہ جو ہر منافق کافر مرنے کے بعد کرتا ہے تو تینوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں ان نہ کری متن یا تو یہ کہ تمہاری صرف یہ باتیں ہیں جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں صرف جھوٹ ہیں یا انہ کری متنوع کا کہ یہ ایسا مطالبہ ہے ایسی بات ہے کہ جس کو تم کہو گے لیکن اس تمنا کو پورا نہیں کیا جائے گا یا تیسرا کہ ہر منافق کافر یہ بات مرنے کے بعد کہتا ہے ام ورا اہم برض خن الاوم و اور ان کے آگے ورا کا لفظ پیچھے آگے دونوں کے استعمال ہوتا ہے اگرچہ جگہ کے لحاظ سے ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے لیکن جب اس کا ان کے معنی جو ہے وہ کسی معی چیز میں استعمال ہوتا ہے غیر حصی چیز میں جس طرح کہ یہاں پر وقت کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں تو اس میں بعض اوقات آگے ہوتا ہے یعنی اس کے علاوہ آئے اس کے آگے ان کے سامنے کیا ہے برزخن ایک عالم برزخ ہے اور برزخ کے معنی رکاوٹ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ الرحمن میں کیا فرمایا کہ دوسری ہاں بھائی نما برض لائے بگیان کہ دونوں سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے یعنی ایک میٹھا پانی ہے ایک کڑوا پانی ہے ایک کی جگہ پر ہے اور ماتا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان برزخ ہے برزک معنی رکاوٹ ہے لیکن رکاوٹ کس چیز کی ہے وہ تو نظر نہیں آتی وہ اللہ کی طرف سے ایسی رکاوٹ ہے کہ جس نے ان دونوں پانیوں کو مکس ہونے سے ملنے سے روک رکھا ہے ورنہ پانی کی اصل خاصیت کیا ہے کہ پانی جو اس کے اندر مالیکیولز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فوراً وہ مکس ہوتا ہے مل جاتا ہے دوسرے پانی کے اندر لیکن یہاں پر یعنی کہ پانی سمندروں کے اندر چشمے ہوتے ہیں میٹھے پانی کے اور وہاں پر وہ یعنی کہ وہ اس جگہ پر صرف وہ وہ پانی ہوگا سمندر کا کڑوا پانی اس کے اندر مکس نہیں ہوگا تو یہاں پر بھی تو اس کا یعنی کہ وہاں پر برزق کا ذکر کیا کہ وہ رکاوٹ اللہ نے کہ ایک پردہ ایک رکاوٹ اور کے درمیان رکھی ہے کہ جس وجہ سے وہ پانی ملتے نہیں ہے اگرچہ وہ رکاوٹ نظر آنے والی نہیں لیکن اللہ کی طرف سے ایک غیر حصی غیر مرئی جو ہے رکاوٹ تو یہاں پر بھی پر برزق کا معنی ایک پردہ ایک رکاوٹ رکاوٹ اگر معنی کیا جائے تو کس لحاظ سے ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے درمیان ایک مرحلہ یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک مرحلہ کیونکہ اصل جو ہے وہ یعنی قیامت کے بعد کی آخرت کی زندگی وہاں سے ہے کہ جہاں پر جنتی جنت میں اعلیٰ ترین اب زندگی کا جو اس کا یعنی معیار ہوگا وہ پائے گا اور اس طرح جہنمی بھی جہنم میں اس کی یعنی کہ زندگی کی جو اس کی جان کو جو تکلیفیں ہوں گی وہ بھی ہر طرح سے محسوس کرے گا لیکن قبر کا معاملہ اس سے تھوڑا الگ ہے کہ جو ایک صرف ایک مرحلہ ہے <تصفح> یعنی ایک صرف رکاوٹ ہے جو دنیا اور آخط کے درمیان ایک پردہ ہے اور پردہ ہونے کا یہ بھی مانا کہ یہ وہ عالم ہے کہ جو تمہاری آنکھوں سے اوجل ہے کہ جس کی حقیقتیں تم نہیں جانتے اور جس میں یہ معنی ملتا ہے <تصفح> کہ برزق کے حالات کے بارے میں اپنی طرف سے قیاس اور کرنے کے اجازت نہیں یہ غیبی عالم ہے ایک پردے کے پیچھے عالم ہے کہ جس کو ہم اپنے قیاسرائیوں سے اپنے خیالات سے اس کے بارے میں کچھ تصور نہیں کر سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے ان چیزوں کے جو قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کی طرف سے بیان ہوئی ہیں تو اسی وجہ سے یعنی طرح طرح کی گمراہیاں جو پیدا ہوتی ہیں قبر کے حوالے سے قبر کے عذاب کے حوالے سے <کہ> یا بعض اوقات <کہ> یعنی بعض احادیث یا آیات سے جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں اگر وہ تمہارے سلام سن سکتے ہیں اگر وہ ان کو دفن کرنے کے بعد جب قدم چلتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز سن سکتے ہیں تو پھر یہ بھی سن سکتے ہیں پھر وہ بھی سن سکتے ہیں سمجھے نا یہ کیا سرائیاں ساری کی ساری اسی جہارت کی بنیاد پر ہیں لیکن اگر آدمی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ عالم برزخ ہے ایک رکا اور ایک, ایک پردے کی پردے کا عالم ہے کہ جس کی حقائق ہم سے اوجھل ہیں ہم نہیں جانتے تو پھر اس کے بعد انسان کو اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی کیا آسرائیاں کرے اپنی طرف سے کوئی اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرے اس لیے فما امراَ برزن اور ان کے آگے ایک عالم ہے جو برزخ کا عالم ہے جو پردے کا عالم ہے کب تک علاوم و باسون جب تک ان کو اٹھایا نہیں جائے گا ہاں الگ بات ہے کہ اس عالم کا احساس ہونا اس کا لمبا ہونا اس کے یعنی کہ اب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جو مرتے چلے آ رہے ہیں قیامت تک ان کا کتنا لمبا زمانہ ہوگا ہاں اس کا احساس یعنی کو خاص ایسے نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ایسے جس طرح ایک خواب کی شکل ہے اللہ عالم اگرچہ اس میں نعمت پانے والے کو نیم تو مل ہوں ہوگی اور عذاب پانے والے کو اس کا عذاب ہو رہا ہوگا لیکن یہ ایک یعنی کہ لیکن یہ نیم تو اور عذاب کا بھی تعلق جو ہے وہ زیادہ تر روح کے ساتھ ہے جسم کے بجائے کیونکہ جسم عام طور پر مٹی مل چکا ہوتا ہے تو ما ممی مرا بردخلا معصوم کہ ان کے سامنے ایک وہ جہان عالم ہے جو برزخ کا عالم ہے پردے کا عالم ہے جب تک ان کو اٹھایا نہیں جائے گا جب تک قیامت کے دن قیامت قیام نہیں ہوگی اس کے بعد سور بس جب پھونکا جائے گا سور میں اور سور کے بارے میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کیا چیز سور جس طرح کہ نبی اکم و صاحب میں کی سینگ نوا چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسرافیل ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ میں کیف انعم میں کس طرح دنیا کے لفظیں اٹھاؤں و صاحب القرنی قد التقامہ کرنا کہ جب کہ وہ کے یعنی کرن کے معنی کہ ہوتا ہے سینگ تو مراد اس سے سور کہ جو سور والا پھینکنے سور پھونکنے والا فرشتہ ہے وہ اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگائے کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور پھونک دے یعنی قیامت کا آنا اس قدر اچانک اور یکا، یکا یک ہے تو مائف ادانوی خفظ سور پر جب پھونکا جائے گا سور میں اور دوسری آیات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کتنی بار سور پھونکا جائے گا اس میں علماء کا اختلاف ہے بات کہتے ہیں دو دفعہ اور بعد کہتے ہیں تین دفعہ انہوں نے تین دفعہ کیا ہے؟ کہا ہے؟ انہوں نے کیا کہ ایک نفات الساق ہے ایک نفقت الموت ہے اور ایک نفات ہے اس طرح سے انہوں نے لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ دو ہی سور ہیں جو نفات الساق ہے جس سے بے ہوشی ہے اسی میں موت ہے کہ لوگ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے اور دوسرا نفقت الباعث ہے کہ جس میں لوگوں کا کھڑے ہونا اٹھنا ہے فائدہ نفی خفص سور جب پھونکا جائے گا سور میں فلا انصا بابئی نہم اللہ ماتا ہے کہ کوئی ان کا حسب و نصب درمیان میں نہیں رہے گا ان کے جو رشتے ہیں دنیا کے کہ یہ باپ بیٹا ہے یہ یعنی کہ بہن بھائی ہیں یہ خاون بیوی ہے جو بھی ان کے نصب ہیں دنیا کے اندر فلا انصاح بابئی نہم ان کے سارے نصب ختم ہو جائیں گے اور نصب ختم ہونے کا معنی یہ کہ باپ باپ رہے گا بیٹا بیٹا نہیں رہے گا نصف ختم ہونے کا معنی کہ وہ جو نصب کی وجہ سے انسانوں کے آپس میں تعلق ہوتے ہیں محبتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے وہ چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی لیکن یہ بھی کیا سبھی کے لیے یہ بھی کافروں فاجروں منافقوں کے لیے ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسری عظمات ہے اللہ خلّہ اومین بعد حمل بعد نادوم الاََ المتقین کہ اس دن جن کی دنیا میں گہری دوستیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے گہرے بڑے دشمن ہوں گے المتقین سوائے متقی پر کہ جن کی دوستیاں جن کی محبتیں اس دن بھی باقی اور جاری ساری رہیں گی لیکن کافر منافق ان کے بارے میں علامات ہے کہ فلا انساب بینہ ان کے سارے نصب ختم ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے کسی کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مدد کرنا کوئی حمایت کرنا کسی کے کام آنا کسی کے ہمدردی کرنا یہ سارے ان کے تعلق ختم ہو جائیں لاس الحمیم الحمیمہ کہ دیکھے کہ تم کہ اس دن کوئی بڑا گہرا رشتہ رکھنے والا بڑی گہرے تعلق رکھنے والا اپنے کسی گہرے ترین قریبی سے بھی کوئی یعنی کہ کوئی یعنی اس کے کام نہ آئے گا یوم فر المر امن نقیب امی و ابی و صاحب وہ بنی کہ جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنے ماں سے اپنے باپ اپنی بیوی اور بیٹوں سے یعنی بجائے کہ ان کے ساتھ ہونے کے بلکہ ان سے دور بھاگے گا اور اس طرح کی جو آیات ہے تو کہنے کا مقصد یہ مانا فلاں کہ ان کے سارے نصب کے تعلق جو ہیں ان کے آپ کی ہمدردیاں ساری ہر چیز ختم ہو جائے گی یوم اس دن بالا یا الون اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے یہ کون سے سوال کی نفی ہے کہ جس سوال کے پیچھے آدمی کسی کے کام آ سکتا ہو کسی کا حال پوچھنا ہو کسی کے معاملات دیکھنا ہو کہ تم کن حالات میں ہو تمہارے کو مدد کر سکتا ہوں تمہارے کو کام آ سکتا ہوں دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ آدمی اگر کسی مشکل سے دو چار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے آس پاس والے اس کے دوست رشتے دار اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ کے کو کام آؤں آپ کی کوئی خدمت کروں آپ کی کوئی ضرورت ہو سمجھے نا تو یہ یہ سوال ملایت سا تو یہ سوال ہے جو ایک دوسرے سے نہیں کریں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہی کہ یہاں پر سوالات ہیں بھی ایک دوسرے سے سوال کریں گے بھی اور سوال کس چیز کا کریں گے ہاں جو ان کے پیر و مرشد گمراہ کرنے والے ان کے مرید ان کے گلے پکڑے ہوں گے کہ یہ تھے بدماش ہمیں گمراہ کرنے والے تو وہاں پر سوالات ہوں گے بھی ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ ان کے یعنی کہ مناقشے ہوں گے ان کے باقاعدہ سوالات ہوں گے سارا کچھ ہوگا لیکن یہاں پر جس سوال کی نفی کی گئی ہے وہ سوال جس میں کسی کی ہمدردی ہو کسی کی خیر خواہی ہو کسی کے کام آنا ہو تو یہ سوال نہیں ہوں گے یہ یہ رشتے رشتے ختم ہو جائیں گے تو یہ قیامت کا دن کہ جب سارے رشتے ناتے جب سارے حسب و نصب سارے تعلقات کٹ جائیں گے وطقت دوسرے آدمی اسباب دوسری آدمی جس طرح ہے کہ ان کے سارے اسباب سارے ان کے ہیلے وسیلے سارے ختم ہو جائیں گے پیروں کے ساتھ مرشدوں کے ساتھ جو ان کے تعلق واسطے تھے کہ یہ بچا لیں گے یہ جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی سارے ان کے ختم ہو جائیں گے مذمات فلاں انصا بین تو ان کے درمیان کوئی حس باقی نہ رہے گا کوئی باقی نہ رہے گا کہ جو ان کے کام آئے ولا یاتسا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کوئی ہمدردی کا سوال کوئی ایک دوسرے کی خیر کا سوال فمن ثقلت قلت بس جس کے وزن بھاری ہو گئے پ اولا ملمفل <الْمُفْلِحُون> پس یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیابی پانے والے ہیں اور یہ بھی چیز قرآن کریم اللہ نے کئی جگہوں پر بیان کی اور موازین جو جمع کیا گیا ہے وہ کس لحاظ سے کہ میزان ترازو وہاں پر ایک نہیں مختلف ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ کن کن چیزوں کا وزن ہوگا اعمال کا وزن اعمال ناموں کا وزن اور بذات خود عمل کرنے والے کا وزن اور اسی طرح بعض علماتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیز کا وزن کرنے کے لیے الگ ترازو ہوگا ہر چیز کا وزن کرنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوں گے اس لیے موازین کی جمع کی گئی فمنسا قلت موازن ہوں جس کی نیکیوں کے وزن ترازو بھاری ہو گئے فلاء کا ہوم المفلی ہوں ہم کی یہاں پر ضمیر فصل اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ فلاں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور دوسری ہم المفلحون کے اندر مزید مانا جو دوسرا ملتا ہے اصل کامیابی یہی ہے اصل کامیابی یہی ہے جو وہاں پر کامیاب ہو گیا فمن ذہان نار و عدقل جنت فقط فاض کہ جو جہنم سے بچا کر جنم داخل کر دیا گیا یہ ہے یہ حقیقت میں جو کامیاب ہے امن خفت موازن اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے اس کے ترادو ہلکے ہو گئے لیکیوں کے فولادین خس رو الفسا ہوں بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اور اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن منا دیا اس سے مایا کیفی جہنم خالدون کہ اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھ منا دیا تو یہ ہے اصل جو خسارہ پانے والے ہیں کہ جن کے میزان ہلکے ہو گئے جن کے اطراض نیکیوں کے کم بڑھ گئے ہلکے ہو گئے تلفخ وجوہ ہمار تو کیا ہوگا پھر کیا ان کے انجام ہوگا تلفہ تلفح کے منی جلسنا جلسانا کہ ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی جلائے گی اور چہروں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ایک تو پہلی چیز کہ چہرہ ہی انسان کے لیے سب سے باعث اس کی اس کے جسم کا حصہ ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی اس طرح کی چیز کا آنا ہونا انسان کی ذلت کا باعث ہے اور دوسرا کہ چہرے کے ساتھ چہرے کی جو جلد ہے باقی جسم کی جلد کی نسبت اس میں احساس کا مادہ زیادہ ہے اس میں احساس کا مادہ دوسرے جلد کی نسبت زیادہ ہے تو اس میں ذلت و رسوائی بھی ان کی تکلیف کا بھی انداز کہ ان کی تکلیف بھی کس قدر ہوگی چہروں کو جلسانے سے اور زریل و خوار بھی کس انداز سے ہوں گے تو میں طلفہ وجوہ منار کہ ان کے چہروں کو جلسائے گی آگ وہم فی ہاں اور وہ ہوں گے اس میں کالحون کالحون کا لفظ جو ہے اس کا اردو میں کوئی ایسا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کا ہم ترجمہ کر سکیں لیکن اس کا معنی کیا ہے یعنی ویسے ہم اس کو بد شکل کہہ دیں گے بگڑی شکلیں کہہ دیں گے اس کا لفظ معنی لیکن کالحون کا اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ بکری وغیرہ کے سری کو جلاتے ہیں بھونتے ہیں اس کے بال اگر اوپر سے جلانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اوپر کے ہونٹ اوپر کو سکھڑ جاتے ہیں نیچے نیچے کے نیچے کو سکڑ جاتا ہے اور اس کے دانت باہر آ جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں تو یہ ہے کالی خون کالی خون کا یہ معنی کہ جہنمی جہنم کے اندر جلنے کے ساتھ ساتھ ان کا حال کیا ہوگا ویسے جو ان کو تکلیف ہے ذلت ہے وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہیں لیکن چہروں کا حال یہ ہوگا کہ چہرے ان کے اس انداز سے بگڑیں گے کہ ان کے اوپر کے ہونٹ اوپر کو سکڑ جائیں گے اور نیچے کے ہونٹ نیچے کو سکڑ جائیں گے اور ان کے دانت باہر نکلے ہوں گے ایک خوفناک ڈرونی شکل جو ہوتی ہے اور بگڑی ہوئی شکل تو یہ ان کا حال ہوگا تو جس میں ان کے عذاب کے بھی ان کی تکلیف کا بھی بیان اور ساتھ ان کی اس بگڑی ہوئی شکلوں کا بیان جس میں ان کی ذلت و خواری ہے تو اس میں کہ تلفح وجوہا النار کہ ان کے چہروں کو آگ جلائے گی جلسائے گی جس میں ذلت خواری بھی چہروں کی تقریب بھی اور ساتھ وہ ہم فیحہ کالے خون حتی تک کہ چہروں کو جلانے کے بعد وہ چہرے کیسے ہوں گے کہ ان کی شکلیں کس انداز سے بگڑی اور ڈرونی اور خوفناک ہوں گی کہ ہونٹ سکڑ کر دانت ان کے باہر آئے تو یہ ہے کالے یہ ان کا یہ ان کی شکل صورتیں ہوں گی ان کا حال ہوگا جہنمیوں کا اور کیونکہ یہ وہ کیفیت جو جنتیوں کی کیفیتوں کے بل کو برعکس کے وجوہ ہوئی عومۂ دن نآمہ کہ جہاں پر تر و تازہ چہرے اور ہنستے بنستے ہنسے خوشباش بشاش چہرے جہاں جن کو دیکھ کر ہی نعمتوں کی رونق ان سے نظر آتی ہو وہ ساری اس طرح کی آیات اور اس کے مقابلے میں جہنمیوں کا یہ حال کہ ان کے چہروں کی اس طرح بگڑی ہوئی شکلیں ایک خوفناک قسم کے ان کے یہ منظر تو یہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا آداب جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے دوبارہ دیکھیے آج کہتے ہیں قربی اماتوریہ نمایوں آدون